السلام یا رسول اللہ و ولی یا حبیب اللہ علی یا نبی اللہ وائل علی کبا یا نور اللہ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 اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان رمضان یہ جو نئی ترمیم کے ساتھ جدید انداز میں جو شائع ہوئی ہے اور یہ ضرور میں مشورہ دوں گا ہمارے ان عاشقان رسول کو جو بالخصوص زمزم نگر سے ساؤتھ اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی مذاکرے جو خصوصیت کے ساتھ متقیفین کے لیے ہو رہے ہیں اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں تین دن کا ان کا تربیتی اجتماع ہے یہ کتاب ضرور لیجئے اور یوں ل... سمجھیے کہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے آپ کو پورا سال ہی رمضان و مبارک کی یادیں قائم رہیں گی اس کے صفہ نمبر چار سو نو پر درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ انیل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشق بار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبی و بارک وسلم صلاح و سلام, صلات و سلام علیک یا سید یا, یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں کی جانے والی موتقفین کی تربیت سے ہر سال معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد یہ گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں اور ان میں بعض خوش نصیب یہ جذبہ یہ مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ لے کر اٹھتے ہیں اور پھر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوششوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں اور خاص کر چونکہ یہاں ایک تعداد جو ہے وہ متکفین کی بھی آئی ہے تو ہر کوئی یہ غور کرے کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکتیں میں نے کتنی پائی ہیں مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے ماہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے مدنی مذاکروں میں شرکت کی مختلف سلسلوں میں شرکت کی تو وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ واقعی یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم نے اس مدنی ماحول کی صحبت پائی قبلا شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کے ارشادات سنے ان کا خوبصورت انداز دیکھا ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وہ برکتیں پائیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھے تھے مدنی چینل دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دی نمازیں پڑھنا شروع کر دی بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو پا کر وہ جذبہ ملا اس کی ایک مدنی بہار میں آپ کو سناتا ہوں سبحان اللہ کہ مہاراشٹر ہند جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت اعتقاف ہوتے تو کلیان کی میمن مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتقاف میں سے ایک نو مسلم نے جو کہ کچھ عرصہ قبل دعوت اسلامی کے مبلک کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس نے اعتقاف کے شادت حاصل کی اب جب اس احتکاب میں سننا تو بڑے بیانات سنے کیسے رجتماعت سنتوں بھرے مدنی حلقوں میں اس نے شرکت کی تو اس میں خوب مدنی رنگ چڑھ گیا اعتقاف کی برکت سے دین کی تبلیغ کی عظیم جذبے کا چراغ جو تھا وہ روشن ہوا اب چونکہ گھر کے دیگر افراد یہ اب تک کفر کی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اعتقاف سے فارغ ہوا وہ نوجوان اب اس نے اپنے گھر والوں پر انفرادی کوشش شروع کی دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے گھر پر بلوا کر دعوت اسلام پیش کی الحمد والدین دو بہنوں اور ایک بھائی پر مشتمل سارا خاندان مسلمان ہو گیا اور سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ تاریہ میں داخل ہو کر سیدی مرشدی حضور غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بن گیا تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ وہ عظیم و شان دعوت اسلامی کا ایک کارنامہ ہے الحمد کہ جس کے تحت اگر آج دیکھیں تو دنیا بھر میں اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی جی ہاں برکتیں ملیں گی کہ میں تو کچھ اور ہی تھا میں تو کچھ اور ہی تھا لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا کہ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ اتار آباد جیکب آباد بابل اسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تو جہلت کا گھوپ اندھیرا گھرانے پہ چھایا ہوا تھا اب ظاہر ہے اگر اس کا اگر ایک تصور باندھا جائے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر غور کرے کہ میں یا میرے گھر کے افراد علم دین کی روشنی کا کیا عالم ہے علم کا معاملہ کیسا ہے ظاہر ہے اگر کوئی غور کرتا ہے سوچتا ہے تو اتنی عمر گزر گئی میں نے اب کہیں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پڑھنا سیکھا ٹھیک ہے بچپن سے والد صاحب کے ساتھ جمعہ جمعہ میں یا دیگر مواقعوں پر کبھی رمضان مبارک میں جوش چڑھا تو نمازوں کا کوئی سلسلہ بنا مگر یہ ظاہری طور پر جو نماز پڑھتے تھے اس اعتقاف یا اس کے بعد ہونے والے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے یا مدنی کاموں میں شمولیت کے سبب پتا چلا کہ نماز کے اندر کیا پڑھتے یہ معاملہ تو اب میرے اوپر ظاہر ہوا تو غور کرتے سوچتے تو واقعی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے جہالت ہی جہالت نظر آتی ہے تو وہ نوجوان اس کے گھر میں بھی جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا یہ ہمارے گھر میں کارے سواب سمجھا جاتا تھا اب ہوا یہ کہ قریبی محلے میں دعوت اسلامی کے تحت پیدان مدینہ تھا تو اس میں اجتماعی احتکاف آخری اشرے کی ترکیب تھی کہ, کہ ہمارے محلے کے چند لڑکے بھی وہاں موتقف ہو گئے اب وہ نوجوان سوچنے لگا کہ میں ان کو تنگ کروں شرارت کرنے کا ذہن بنا تو سوچا کہ چلو فیدان مدینہ چلتے اور وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو سب سیکھنے سکھانے کے مدنی ہلکے لگے ہوئے ہیں اب وہ تاک میں بیٹھ گئے کہ کسی طرح موقع ملے تو میں شرارت کروں گا اتنے میں ایک کے رسول اب دیکھیں یہاں پر ایک ذمہ داری سب اون کریں ہم سب کو یہ ذمہ داری آن کرنی چاہیے کہ ہم تو وابستہ ہو گئے ہم تو اس مدنی ماحول سے تعلق رکھ لیا لیکن کوئی تو ہے نا جس نے ہمارا بھی ہاتھ پکڑا تھا آج امزم نگر حیدرآباد سے آنے والے آشقا نے رسول غور کریں کوئی تو ہے کہ جس نے مجھ پر انفرادی کوشش کی تھی کسی نے میرا نام لکھا تھا کسی نے مجھے یاد دلایا تھا گاڑی کی روانگی کا مجھے ٹائم بتایا بابول مدینہ کراچی سفر کے لیے تیاری کرائی جی ہاں یاد آ رہا ہے کہ جب میں سفر کے لیے آنا جا رہا تھا مجھ پر بڑا کام کاج کا لوڈ آ گیا اور جناب اسی طرح سے مجھے کچھ مصروفیت نظر آنے لگی لیکن پھر پیارے پیارے اسلامی بھائی کا فون آیا اس نے پھر ترغیب دلائی گھر پر بلانے آ گیا یہاں تک کہ گاڑی میں بٹھایا نہیں نہیں گاڑی میں نہیں بٹھایا بلکہ ساد اپنے ساتھ بٹھایا اپنے ساتھ بٹھایا میری راستے پر خیر خواہ کی مجھے سننے سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو گئے مجھے جناب کھانے پینے کے جو معاملات تھے اس میں بھی سب اپنے سے پہلے مجھے چیزیں پیش کی یہ ہم تصور کرتے تو کوئی ایک ایسا فرض یاد آتا ہے کہ جس نے ہماری بھی انگلی پکڑی تھی ہمیں بھی محبت دی تھی ہمیں بھی شفقت دی تھی تو یہاں پر یہ ذہن بننا چاہیے کہ جناب جب کسی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی جب کسی نے مجھ کو یہ مدنی ذہن دیا اور آج اس کی برکت سے میں عالمی مدنی مرکز پھیلانے میں مدینہ آ گیا تو اگر یہی سلسلہ میرے ذریعے بھی چلتا رہے تو چراغ سے چراغ جلتا رہے گا روشنی بڑھتی چلی جائے گی وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں تو شرارت کرنے آیا تھا اب موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح موقع ملے تو میں بھی شرارت کروں اچانک ایک عاشق رسول میرے پاس آئے بڑے ہی پیارے انداز سے بڑے ہی دل نشین انداز سے مجھے ہلکے میں بیٹھنے کو کہا آئیے نا آپ بھی تشریف رکھیے اب میں ان کی نرمی اور آجزی کے باعث انکار نہ کر سکا اور ہلکے میں بیٹھ گیا مبلغ دعوت اسلامی کا بیان دھیان سے سننے لگا مبلغ کے بیان میں عجیب کشش تھی آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے شہر میں گرفتار ہوتا چلا گیا آشقا نے رسول نے اس کے بعد مجھے چھوڑا نہیں مجھ سے ملاقات کی اب کیا ذہن بنایا کہ آپ آ تو گئے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماہر رمضان کے بقیہ دین آپ ہمارے ساتھ ہی گزار لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے محبت بھری دعوت ملی تو میں نے حامی بھر لی اور احتکاب کی بہاریں سمیٹنے وہیں مشغول ہو گئے ان کے ساتھ شکار کرنے چلے تھے مگر لو اپنے دام یعنی جال میں سیاد یعنی شکاری آ گیا کہ مزدا خود ہی شکار ہو کر رہے گئے ان کے لیے احتکاب میں سب کچھ نیا تھا دوران اعتقاف انہیں اپنی گمراہی کا پتا چلا الحمد للہ ہی ارض وجل انہوں نے باطل عقائد سے توبہ کی کلمہ طیبہ پڑھا دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گئے انہوں نے اپنا چہرہ مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر سبز امام شریف سے سر سبز و شاداب کر لیا اب کہیں سفر یہی نہیں رکا کیونکہ سیکھنا تھا جذبہ ملا تھا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ جذبہ ملا تو اب سفر یہاں روکا نہیں تعلق ختم نہیں کر دیا بلکہ اس کے بعد 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی ترظیمی تنظیمی ترکیب کے مطابق الحمدللہ للہ ہلکا ذمہ داری پر فائد ہو گئے تو اب یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے آشقا رسول اے عاشقانے رمضان جی ہاں یہ آشقا ہی ہے کہ جن جو رمضان کی پرکیف یادیں منانے کے لیے صحبت امیر علیہ سنت پانے کے لیے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کے لیے اس سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر آشقان رسول کے مرکز عالمی مدنی مرکز فضار مدینہ پہنچ گئے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چلن کے ناظرین اللہ تبارک کو تعالی کہ کروڑ ہا کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ اس امت میں پیدا فرمایا جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہے جی ہاں اللہ رب العباد ازل اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے پارا چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے سیت مور بل بالمعروف وطن عن و وتؤمنون بل ترجمہ کنزولی مان تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو تو ہم خوش نصیب ہیں نا کہ الحمدللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم گناگاروں کے ہاتھوں میں آیا کہ یقیناً ہمارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت بھی تمام عمر میں سابقہ یعنی تمام پچھلی امتوں سے افضل ہے تو افضلیت کا معیار یعنی اس کا سبب کیا ہے کہ اس امت میں سرمایہ داروں کی اکثریت ہوگی یا یہ لوگ دنیاوی طور پر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے یا ان میں انجینئر ڈاکٹر یہ بکثرت ہوں گے نہ ہی فضیلت کی یہ وجہ ہے کہ یہ جنگجو بہادر اور طاقتور ہوں گے یا اس لیے افضل ہیں کہ نیاتی چالاک اور ہوشیار ہوں گے بلکہ افضلیت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امروم بالمعروف معروف اور نہ ان منکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اس منصب عالی کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں مفصر شیرت کی ملومت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی لے تفسیر نعیمی میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ المعروف اور المنکر میں ساری بھلائیاں از مستحبات ایمانیات یعنی مستحبات سے لے کر اسلامی عقائد تک داخل ہیں اور ساری برائیاں از مکروحات کا کفریات یعنی ناپسندیدہ باتوں سے لے کر ہر قسم کے کفر تک شامل ہیں اور امر کے معنی ہے حکم یعنی یا حکم سے مراد ہر قسم کا حکم ہے زبانی ہو یا قلمی یا طاقت والا خوا بڑوں سے عرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر یا چھوٹوں کو دباؤ سے حکم دے کر یعنی تمہاری شان یہ ہے اے آشقان رسول تمہاری شان یہ ہے کہ ہر بھلائی کا ہر طرح حکم دو ہر خوبی ہر طرح پھیلاؤ ہر برائی کو ہر طرح مٹاؤ اور لوگوں کو اس برا اس یعنی برائی سے باز رکھو مزید فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم میری صفت ہدایت کے مظہر یعنی ظاہر کرنے والے ہو لہذا تم بہترین امت ہو تمہارے دم سے تمام لوگ فائدے اٹھاتے رہیں گے میں تمہارے ذریعے لوگ لوگوں کو ایمان قرآن اور عرفان یعنی اپنی پہچان بخشوں گا تمہاری ہی روشنی سے انہیں راہ جنان یعنی جنت کا راستہ دکھاؤں گا جو مجھ تک پہنچنا چاہے تمہارے زمرے یعنی گروہ میں آ جائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین اے وہ آشقان رسول جنہوں نے دعوت اسلامی کے تحت اس سال اعتقاف کیا ہے جی ہاں اس احتقاب میں ہونے والے بیانات کو ذرا غور یاد تو کریں کہ جب غسل کا طریقہ بیان ہو رہا تھا ہماری کیفیت کیا تھی ہم تو سن کے پانی پانی ہو رہے تھے کہ کسی کوئی پچیس سال کی عمر میں کوئی تیس سال کی عمر میں کوئی چالیس سال کی عمر میں کوئی پچاس سال کی عمر میں کوئی ساٹھ سال کی عمر میں غسل کا بیان سن کر یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو آج تک گسل کرنا ہی نہیں آیا نماز کا پریکٹیکل جب کرایا جا رہا تھا جی ہاں یہ تاثرات ہم نے سنے میں یاد دلا رہا ہوں میں یاد دلا رہا ہوں تمام باتیں یہ تاثرات ہمارے اپنے ہی تھے ہم نے ہی اظہار کیا تھا کہ جب پریکٹیکل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلک نے لائنیں بنائی تھیں جب ہمیں نماز کا پریکٹیکل کرایا جا رہا تھا جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا جب نماز میں اپنی نگاہیں کہاں رکھنی ہے اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا جب سجدے میں کتنی انگلیاں جمانی چاہیے یہ اس طریقہ بتایا جا رہا تھا جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ سجدے میں ناک کی نوک نہیں ناک نہ کی ہڈی لگنی چاہیے سجدے میں پیشانی جمانی چاہیے سجدے میں اس طرح سے انگلیاں رکھنی چاہیے اس طرح سے پاؤں کی انگلیاں جمانی چاہیے جب یہ ساری باتیں ہم سن رہے تھے تو اپنے اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کہ یار پچیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے گویا ہم ان کو تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تو اگر ان سب باتوں کو غور کرتے پھر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں معاشرے میں ہونے والی خرابیوں ان کے بیانات اس کی طرف احساسات اس کی خرابیاں معاشرے میں اس کے جو سائڈ افیکٹس پڑے ہیں آپس میں جو ناچاکیاں بڑھ گئیں آپس میں جو بد اعتمادیاں بڑھ گئیں جو آج ب... بد نگاہیوں کا ایک سیلاب امنڈ آیا آج کس کس طرح سے گناہوں کے آلات کے ذریعے مسلمانوں کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کیا گیا تو واقعی یہ احساس پیدا ہوتا ہے یہ ذہن بنتا ہے کہ مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے نہ تھی جتنی ضرورت آج ہے شاید اتنی پہلے نہ تھی اور کیوں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گنا بہت آسان ہے کئی ایسے قرآن پڑے ہوئے بھی سوچے غور کریں کہ جتنا وقت اپنا سوشل میڈیا کو دیا کیا ہم اتنا وقت قرآن پڑھنے کو دیتے ہیں سوچے غور کریں ہم کہتے ہیں آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اپنا ذرا روزمرہ کا کیلکولیشن کر لیں کہ سوشل میڈیا کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں کون کون سی ویب سائٹس پر ہمارا مدد جانا ہو جاتا ہے کس کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مسجد ٹھیک ہے رمضان عبارک کے آغاز میں آواز ہو گئی تھی اب مسجدوں کی ویرانی اور اس کے برعکس اگر تفریح گاہوں کا ڈراما گاہوں کا سینما گھروں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو واقعی کی کے تو بحال ہیں تو دین کا جو درد رکھتا ہے جس کو اس بات نے احساس دلایا تھا کہ واقعی میں بہت پسی کے عالم میں ہوں میں نے اپنی زندگی بہت غفلت میں گزاری جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس دین کا درد رکھنے والوں کو یہ چیز آٹھ آٹھ آنسو ہے اور معاشرے میں جب باہر نکلتے تو گالی دینا توہمت لگانا بدگمانی کرنا غیبت کرنا چگلی کرنا لوگوں کے ایب جاننے کی جستجو میں رہنا لوگوں کے ایب اگر پتہ چل گئے تو ایب اچھالنا جھوٹ بولنا جھوٹے وعدے کرنا کسی کا مال لاحق کھانا خون بہانا کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا قرض دبا لینا کسی کی چیز آریت یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا شراب پینا جوا کھیلنا چوری کرنا زنا کرنا فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے باجے سننا سود اور رشوت کا لین دین کرنا ماں باپ کا نافرمانی کرنا انہیں ستانا امانت میں خیانت کرنا بد کرنا عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا بے پردگی غرور تکبر حسد ریا کاری اپنے دل میں کسی مسلمان کا و کینہ رکھنا شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض تکلیف یا نقصان پہنچنے پر خوش ہونا غصہ آ جانے پر شریعت کی حد کو توڑ ڈال لینا، گناوں کی ہرس ہبے جا بخل خود پسندی وغیرہ معاملات میں جب معاشرے کو پڑتا دیکھتا ہے ظاہر یہی احساسات پیدا ہوئے تھے نا یہی جب یہی جب باتیں سنتے تھے تو معاشرے میں یہ ساری باتیں نظر آتی تھیں اور ان میں سے کئی ایسی باتیں تھیں جو ہم اپنی ذات میں جانتے تھے کہ واقعی یہ سب باتیں تو میرے اندر بھی ہیں کیسے اس معاشرے کا سدھارا ہوگا کیسے اس معاشرے کی اصلاح ہوگی تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ کئی ایسے گنا ہیں کہ جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس شخص کا نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے کا کہ اسلحہ دکھا کر موبائل فون چھین لینے والوں کا ہے دنیاوی نقصان تو ایک طرف رہے گناہ کرنے والے کا جو سب سے بڑا جو اصل نقصان ہے وہ آخرت کا ہے تو اے سنتوں کا درد رکھنے والے آشکان رسول ذرا سوچئے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والے جو لوگ ہیں جو افراد ہیں ان کو کون نکالے گا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھنے والوں سے ہی میں سوال کرتا ہوں اگر کسی نے ہم پر انفرادی کوشش نہ کی ہوتی کیا آج اس وقت ہم فیضان مدینہ میں ہوتے آج جس جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں یہ ذہن بنا لیا کہ ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کچھ نہیں چلتا اس کی آپ نے برکتیں پائی ہوں گی آپ کے گھر میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں نے اس ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں گے آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہوگی گھر کی عورتوں نے پردہ شروع کر دیا ہوگا آپ کی آپس کی محبتیں بڑھ گئی ہوں گی جب مدنی جنل پر سلے رحمی کا بیان ہوا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ناراض بہن کو فون کر کے معافی مانگ لی ہوگی کئی ایسے ہوں گے جن کو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں ہونے والے احساسات کے ذریعے جذبہ بڑا ہوگا آگے بڑھ کر ماں کے باپ کے پیر پکڑ کر معافیاں مانگی ہوں گی ہو سکتا ہے کسی بط... عورت نے اپنے شوہر سے کسی شوہر نے اپنی بیوی سے معافیاں مانگی ہوگی تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ یہ تو ایک رمضان کی پرکے کے بہاریں تھیں یہ جذبہ تھا یہ ذہن تھا کہ جس کے ذریعے ہم کنیکشن میں تھے لیکن اب جب سوسائٹی میں آئے ہیں جب ہمارا سفر باہر کی طرف ہو گیا اور یہ سارے معاملات میں پڑے ہوئے لوگوں کا ایک سیلاب نظر آتا ہے تو سوچیں کہ گناوں کے دلدل میں پھنسنے والوں کو کون نکالے گا اخلاقی تنزلوں اور پستیوں کی طرف گرتے چلے جانے والوں کی کردار کی بلندیوں کی طرف کون ابھارے گا جہنم میں لے جانے والے امال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے امال پر کون لگائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی سنیے سنیے داود اسلامی کا ایک مدنی کافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے باب اسلام سندھ کے گاؤں میں پہنچا وہاں جا کر دیکھا کہ مسجد پر تالا لگا ہوا تھا لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی کافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں مدنی کافلوں کے مدنی کافلے والوں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا افسوس مسجد تو بند کر دی گئی مگر گاؤں میں ہر طرح گنا کا بازار گرم تھا اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا یہ تو ایک گاؤں کی مثال دی ہے ہم تصور کریں تو ہمارے اپنے علاقوں میں قصبوں میں جی ہاں مدنی چین کے ناظرین بھی دیکھ لے ہو سکتا ہے جس قصبے دیہات میں آپ اس وقت سن رہے ہو آپ کے اپنے گاؤں کی مسجد پہ تالا لگا ہوا ہوگا آپ کے اپنے ڈھابوں پر جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں پندرہ بیس روپے کی چائے پینے کوئی شخص بیٹھتا ہے تو تین گھنٹے تک بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہوا وہاں سے اٹھتا ہے کون ان کو گناوں سے نکالے گا یہ, یہ تو ایک ہی مثال ہے جب یہ سارا تصور کرتے ہیں تو یہ سامنے بات آتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت بری ہوتی جا رہی ہے حالانکہ ایک دور ایسا تھا کہ رات دن مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں چنانچہ حجت الاسلام سید امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیش کی والی نعمتیں جمع کر لے عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو آسانی دستیاب ہو جاتی سبحان اللہ وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجد میں رات دن رونقیں ہوا کرتی تھی اور آہ آج تو مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے تو اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین جس سے بند پڑے وہ قصب حلال والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود سکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے تو یہ نیت تو زمزم نگر سے آنے والے یہاں جو موجود اسلام ہے ہی ہاتھ اٹھا کر جس کی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں اپنا وقت گزاریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ جتنی دیر مدنی چینل دیکھتے ہیں تو درود و سلام کی صدایں بلند ہوتی ہیں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں آخرت کی فکر یاد دلائی جاتی ہے تو اب سوچ لیں کہ مدنی چینل دیکھنے کا فائدہ ہے تو پھر اسی کو تھام لیں اسی سے اپنا رشتہ جوڑ لے اور ادھر ادھر چینلز پر جانے سے جو خرافات اور جو گناہوں کا سیلاب امن آتا ہے اور جس طرح سے ہم گناہوں کے سیلاب میں بہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بھی ذہن بنائے کہ انشاءاللہ شاء اللہ صرف مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اسی طرح علم دین سے دوری یہ بھی بدقسمتی سے آج بہت زیادہ عام ہے اور چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے دقت انگیز واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ سننے والا تڑپ جاتا ہے اس کے اندر اصلاح امت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے آشقان رسول کا ایک ماں کا مدنی قافلہ رائے خدا میں سفر پر تھا اس دوران ایک مقام پر سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائی سکھائے گئے تو ایک بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میری عمر ستر سال ہو چکی ہے مگر مجھے غسل کے فرائض کی معلومات نہ تھی آج مدنی کافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے افسوس مجھے تو یہ تک پتا نہ تھا کہ غسل میں بھی فرائض ہوتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے یہ ستر سال کے بوڑھے شخص کا بیان اس بات سے مدنی قافلوں کی ضرورت و اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم سفر کریں گے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا جہاں جا کر یہ مدنی ہلکے لگائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو بھی محبت پیار سے جب اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو وہ بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے یوں چراغ سے چراغ جلے گا تو امیر علیہ سنت دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے آشقان رسول کو اپنی زندگی کا ایک جو ہمیں شیڈول بنانے کا جو ایک ذہن ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ستائیس دن بھلے آپ اپنی دنیا کے معاملات میں مصروف رہیں جو جائز طریقہ کار ہے لیکن تین دن دعوت اسلامی کو دے دیجئے ایک ماہ میں تین دن انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں سفر کریں گے اب زمزم نگر کے اسلام بھائی بھی آئے ہیں بابول مدینہ تو کچھ توحفہ لے کر جائیں گے نا توحفہ لے کر جانا ہے نا تو کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قابل میں سفر کروں گا انشاءاللہ تو اس کے لیے میرے سنت فرماتے ہیں کہ جمعہ فکس کر لیں جمعہ فکس کر لیں کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ یہ انشاءاللہ میں مدنی قابل میں سفر کروں گا دوسرا کروں گا تیسرا کروں گا یہ لکھوا دیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی دعوت دے سکیں کہ میں فلاں تاریخ کو مدنی قافلے میں جا رہا ہوں بھی چلیے تو اسی طرح مدنی چل کے ناظرین بھی تاکہ ہم یہ روشنی پھیلاتے رہیں اگر گناہوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی تو پڑے تھے نا ہمیں بھی تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے کھینچنے کی کوشش کی ہے نا تو ہم بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مزید ایک اور کو پکڑ لیں اسی طرح انشاءاللہ اللہ یہ معاشرہ سنتوں کے راستے پر چلنا شروع ہوگا تو اس کے لیے ہر ماہ تین دن اور بارہ ماہ میں امیر علیہ سنت فرماتے کہ ایک ماہ اس کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور یہ بھی عموماً لوگ اپنے شیڈول بناتے ہیں کوئی باقاعدگی کے ساتھ پکنک منانے جاتا ہے کوئی بیرون ملک کے دورے پر جاتا ہے تو کاش ہم سنتوں کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں کہ آمین زور سے کہی آمین اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے میں نے بیان کے آغاز میں ایک واقعہ بیان کیا تھا غیر مسلم مسلمان ہوا اسلامی بھائی نے کوشش کی تو وہ اعتقاف کرنے میں لگ گیا احتکاف میں جذبہ بڑھا عید کے بعد کوشش کر کے اپنے سارے خاندان کو مسلمان کرا دیا مزید علم دین حاصل کر کے وہ دعوت اسلامی کا مبلک بن چکا ایسے اسلامی بھائیوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ جو گمراہی کے علاوہ کفر تک میں پڑے تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی حافظ قرآن بن گئے عالم دین بن گئے اور اس وقت وہ مسجدوں کے امام بھی بن گئے تو اللہ تعالی جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی محروم نہ کرنا اپنے دین کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے ہماری, ہماری نسلیں قبول ہو جائیں ہمارا بچہ بچہ بچہ بچہ ہمارا پورا گھرانہ پورا خاندان ہماری آنے والی نسلیں تیرے دین کی خدمتگار بن جائیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچے لے میری آنے والی نسلیں، تیرے عشق ہی میں مچے یہ احتکاف دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے احتکاف سبحان اللہ راول پنڈی پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے اپنے محلے کی بلال مسجد میں آخری اشرے کا اعتقاف کیا وہ چودہ پندرہ متکف تھے تو اٹھائیس رمضان مبارک کو بعد نماز ظہر ان کے بچپن کے کلاس فیلو جو بیچارے شرافت کی وجہ سے ان, کا ان کی شرارت کا نشانہ بنا کرتے تھے تشریف لائے تو انہوں نے اپنے سر پر سب سے اماما شریف سجایا ہوا تھا سلام دعا کے بعد انہوں نے موتقفین پر انفرادی کوشش کرتے پوچھا کہ آپ میں سے برائے مہربانی کوئی نماز عید کا طریقہ بیان کریں اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اس پر انہوں نے کہا کہ چلیے اچھا چلیے نماز جنازہ کا طریقہ بتائیے یہ بھی ان سے کوئی نہ بتا سکا پھر مبلغ دعوت اسلامی نے نماز کی پریکٹیکل کروائی اس سے ان کی بہت ساری غلطیاں ان کے سامنے آئیں اس کے بعد نہائز احسن انداز میں مبلغ دعوت اسلامی نے نماز عید اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا جس سے ان کا دل خوش ہوا اس اسلامی بھائی کا کہنا ہے سچ پوچھو تو ہمارے لیے حاصل اعتکاب یہی تھا کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مبلی کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکامات سیکھنا نصیب ہوئے عید کی نماز میں انہیں مسجد کی چھت پر جگہ ملی جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تقریباً سارے ہی رکو میں چلے گئے حالانکہ رکو کا موقع نہیں تھا اور میں بلکہ اس میں ہاتھ کانوں کا اٹھا کر لڑکانے دے تو خیر اگر مجھے سکھاوا نہ ہوتا تو شاید میں بھی رکوں میں ہی ہوتا تو اس موقع پر ان کا دل چوٹ کھا گیا اور دعوت اسلامی کی اہمیت ان پہ خوب وادے ہو گئی تو انہوں نے اس مبلی کے دعوت اسلامی سے عید کی ملاقات پر ارض کیا کہ مجھے بھی اپنا جیسا بنا لیجیے اس پر مبلک دعوت اسلامی نے خوب حوصلہ افزائی فرمائی الحمد للہ مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بالاخر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبۂ تعلیم کے علاقائی ذمہ دار بن گئے تو اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی فیضان الحمد ہم سب نے پایا ضروری ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی اس کا امپلیمنٹ ہو تعلق قائم ہو اجتماع میں شرکت پابندی سے ہو مدنی قافلوں میں سفر پابندی سے ہو روزانہ اس کے مدنی کاموں میں شمولیت ہو تو اس کا جذبہ بڑھانے اور مزید جذبہ پانے رمضان کی پرکیف یادیں منانے کے لیے انشاءاللہ اللہ کل مدنی مذاکرہ ہوگا کل مدنی مذاکرہ تو ہر ہفتے کو ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کل بروز ہفتہ جو, اتقا, جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ احتکاف کرنے والوں کے لیے ہو رہا ہے تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مدنی چرن کے ناظرین سن رہے ہیں یہاں تو ایک بہت بڑی تعداد آ چکی ہے مزید بھی سفر میں اور بھی آ رہے ہیں اسلام بھائی تو یوں انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امید ہے کہ رمضان جیسا ماحول ہوگا ان اللہ تعداد کے لحاظ سے بھی اور بھی انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے تو جن سے ہو سکے یہیں آ جائے ایک دو دن یہیں گزار لیں تین دن پورے گزار لیں انشاءاللہ اللہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کا جذبہ نصیب فرمائے تو کل سوا نو بجے عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ امیر سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے سوالات کے جوابات دیں گے رمضان کی پرکیف یادیں ہوں گی اور بھی بہت کچھ ہوگا تو ضرور بھی ضرور اس کی برکتیں پائیں نگران شعرا نے بھی الحمد ہمارے زمزم نگر کے آنے والے عاشقان رسول کو وقت عطا فرمایا ہے اور آج رات انشاءاللہ اللہ نگران شعراء کے سلسلے مثالی معاشرے میں ہمارے عاشقان رسول انشاءاللہ شرکت کریں گے اور پھر نگران شعرا کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا ہمارے نگرانے پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری صلیمہ باری آپ بھی فضان مدینہ میں ہی ہیں تو آج انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد ان کا بھی سنتوں بھرا بیان ہوگا تو جو تین دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں اب کہیں جانا نہیں ہے جانا نہیں ہے کون کا کو نیت کرتا ہے کہ یہ رہیں گے انشاءاللہ تو مدنی حلقوں میں بیانات میں مدنی مکالمے میں شرکت کرے اور ڈھیرو برکتیں پائیں اللہ عمل کی توفیقتہ فرمائیں آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ ول علی وسلم ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے اذان کا جواب دینا بہت آسان ہے جو موزن صاحب کہیں وہی دورہ دیں ازان کا جواب ہوگا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے